داری ہو پھچ روک کی شام یا ایناں الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی دا محمد صل اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی الحمد ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں حاضر ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامد برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں انہیں مدنی نامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی ہم قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی در سے فیضان سنت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادا محمد صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا کاجمۂ کنسلیمان روزے جزا کا مالک ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں تفسیر سراد الجنان ایا کا نعبدو یعنی ہم تجھی کو پوجیں یہاں اللہ ازل کو سگا کتاب سے کلام ہے گویا بندے نے جب اللہ ازل کی صفات بیان کی تو اسے بارگاہ الہی میں حاضری کی توفیق ملی اور اب وہ حاضر ہونے کے بعد اللہ ازل سے ہم کلام ہوتا یعنی مناجات کرتا ہے اس آیت مبارکہ میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ بارگاہ خداوندی عزوجل وجل میں سب سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے پھر اپنی درخواست پیش کی جائے جیسے اس آیت میں ہے عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاذ پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے عبادت نہیں اور دونوں میں فرق وہی ہے جو بیان کر دیا گیا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جل اول صفحہ بارہ سو پچیس پر ہے لباب و شرح لباب اور اختیار شرح مختار و فتح عالمگیری وغیرہ معتمد کتابوں میں اس ادب کی تصریح فرمائی کہ یقیف کما کما یقیف وسولا یعنی حضور علیہ صلاۃ السلام کے سامنے ایسا کھڑے ہو جیسا نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ عبارت فتح عالمگیری اور اختیار کی ہے اور لبان میں فرمایا وادی شمال ہی یعنی دست بستہ دہنا یعنی سیدھا ہاتھ بائیں یعنی الٹے ہاتھ پر رکھ کر کھڑا ہو دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام سرور دنیا ادی السلام رحمت للعالمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ ری ری ایا یعنی سے مدد چاہیں حقیقی مددگار اللہ الجل ہی ہے اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا البتہ اللہ السل اپنے بندوں کو مدد کا اختیار دیتا ہے اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا گویا اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے جیسے بدر میں فرشتوں نے آ کر مدد کی اللہ الجل نے فرمایا وَلَكَدْ اللَّهُ بِبَدْر بے شک اللہ الجل نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی یہاں <تصفيق> فرشتوں کی مدد کو اللہ الجل کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کا اختیار اللہ کے دینے سے ہے تو حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہ السلاۃ والسلام و رحم اللہ تعالی کا ہے کہ وہ اللہ عزہ جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور وہ حقیقت اللہ عزم ہی کی مدد ہوتی ہے جیسے حضرت سینا سلمان علانوی نو علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا اس پر فرمایا من فضل یہ میرے رب کے فضل سے ہے اسی طرح نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کو سیر کر دیا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور چودہ سو یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا لو دہن یعنی تھوک مبارک سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی یہ تمام مددیں چونکہ اللہ ازف جل کی عطا کردہ طاقت سے تھی لہذا سب اللہ ازف جل ہی کی مددیں ہیں مزید اس کی تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب الامن والعلا کا مطالعہ فرمائیے یہاں ہو سکتا ہے کہ وسوسہ آئے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا ہی کے ساتھ خاص ہے جب غیر خدا کی عبادت شرک تو غیر خدا سے مانگنا کیوں شرک نہیں وسوسے کا جواب اس آیت کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے یعنی یا اللہ عز و جل حقیقی کارساز یعنی حقیقت میں کام بنانے والا سمجھ کر ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں رہا اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض واستا اداہی سمجھ کر ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ کنزلیمان حکم نہیں مگر اللہ عز و جل کا یا فرمایا گیا لہو ما فما وافل اور ترجمہ کنزل ایمان اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں یقیناً ان دونوں آیتوں سے مراد یہی ہے کہ حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت اللہ ال کے لیے ہے ورنہ تو حاکم کا حکم ماننا اور کسی بھی چیز مثلاً مکان مال و سامان پر اپنی ملکیت کا دعوی کرنا ہی شرک ٹھہرے گا اسی طرح نستعین یعنی تجھی سے مدد چاہے سے بھی یہی مراد ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل ہی کارساز یعنی کام بنانے والا اور مددگار ہے اور عطائے اللہی سے دوسرے بھی مددگار ہیں اگر آیت کریمہ سے صرف یہی معنی لیے جائیں کہ غیر خدا سے کسی بھی قسم کی مدد مانگنا شرک ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا نہ تو انبیاء کرام عالم سلاۃ السلام نہ ہی صحابہ کرام عالمان مہاجر صاحبہ کرام مردوان کی مدد کر کے ہی اہل مدینہ انسار کہلائے اور انصار کے لفظی معنی ہے مددگار تو اللہ اللہ ٹھہرے شرک سے بچے نہ ہی علماء کرام رحم اللہ سلام کیونکہ قدم قدم پر غیر اللہ کی مدد کی ہر ایک وحاجت رہتی ہے غور فرمائیے انسان اپنی پدائش سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک بلکہ تا قیامت بندوں کی مدد کا محتاج رہتا ہے دائی میڈ مد مدد سے ولادت ہوئی ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کی مدد سے شفا پائی استاد کی مدد سے تعلیم ملی کسی نے ظلم کیا تو پولیس مدد پر آئی خصوصا پاکستان میں تو جگہ جگہ بورڈ آویز ہیں جن میں لکھا ہے مددگار پولیس نمبر مرنے کے بعد بھی دوسروں کی امداد کا سلسلہ ہے کہ پھر اس سال کی مدد سے غسل ہوا اور کفن پہنا گورکن کی مدد سے قبر خودی مسلمانوں کی مدد سے خاک میں دفن ہوئے اور اب اثال ثواب کے ذریعے قیامت تک مدد جاری رہے گی پھر برود قیامت مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی حاجت ہوگی جو کہ یقیناً بہترین مدد ہے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللہ علی محمد طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر آٹھ منٹ بارہ سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشتاق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج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 صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ علی الک و یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نويت سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مج پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوع تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنسوں کا دریا صفحہ دو سو پر ہے اللہ عز و نے حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وآلہ علی سلام کی طرف وحی فرمائی کہ موسیٰ میں نے تین قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے اور آنکھوں کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے اور آنکھوں کی جزا رحمت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صرف ایک مہینے کے روزے رکھتا ہوں اس پر اضافہ نہیں کرتا اور صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا اور میرے مال میں زکوۃ فرض نہیں اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہو گے جب کہ تم اپنے دل کو دو باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ اور اپنی زبان کو دو باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ اور دو باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ از نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو اور کسی مسلمان کو حکارت سے نہ دیکھو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت سے زبان اور بد نگاہی سے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے انشاء اللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا آپ کی ترغیب و تحریر کے لیے ایک مدنی بہار گوشت گزار کرتا ہوں چنانچہ سردار آباد یعنی فیصلہ آباد پنجاب پاکستان کے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں اپنے شہر کے ایک مشہور دینی مدرسے میں درس نظامی کا طالب علم تھا اٹک پنجاب کے شہر کے ایک اسلام بھائی کبھی کبھار سردار آباد اپنے ماموں جان کے گھر تشریف لاتے اور ان کے مامو ہمارے مدرسے کے قریب ہی رہائش پذیر تھے وہ اسلام بھائی دورانے قیام ہمارے مدرسے میں بھی آتے اور طلبا سے ملاقات کر کے ان پر انفرادی کوشش فرماتے میری ان سے دوستی ہو گئی. وہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں بتایا کرتے ان کی باتیں سن سن کر میں دعوت اسلامی کے محبین میں شامل ہو چکا تھا انہیں کی دعوت پر مجھے فیضان مدینہ سردار آباد سوسا روڈ نز پرانی ٹینکی مدینہ ٹاؤن میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی میری شرکت کے پہلے ہی اجتماع میں مبلق دعوت اسلامی نے امامہ شریف کے فضائل پر بیان کیا جسے سن کر میں اتنا متاثر ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ امام خرید کر اپنے سر پر سجا لیا اور بستے سے فیضانے سنت بھی خریدی اور اپنی مسجد میں اس کا درس شروع کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ میں نے مکمل طور پر مدنی حلیہ بھی اپنا لیا اجتماع میں اپنے ساتھ دیگر طلبا کو بھی لے جاتا پہلے ہفتے تین اسلامی بھائی تھے دوسرے ہفتے بڑھ کر ان کی تعداد بارہ ہو گئی میں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا اور اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومے مچانا شروع کر دی انیس سو میں فیضان مدینہ سردار آباد میں مدرسہ المدینہ میں بطور ناظم سنتوں کی خدمت کا موقع ملا اور الحمد عزوجل ہی وجل میں تادم تحریر مجلس مدرسۃ المدینہ پنجاب کا رکن بھی ہوں اللہ رب العزت مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و سو مدنی ماحول اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں دیکھا آپ نے کس طرح ایک طالب علم کسی اسلام بھائی کی انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش عموماً سہل ہوتی ہے کیونکہ کثیر اسلامی بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی جبکہ انفرادی کوشش ہر کوئی کر سکتا ہے خواب سے بیان کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو انفرادی کوشش ثواب کمانے کا آسان ذریعہ ہے مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق انفرادی کوشش کے ذریعے خوب خوب نیکی کی دعوت دیتے جائیے اور ثواب کا خزانہ لوٹتے جائیے سرکار مدینہ سلطان باکرینہ قرار قلب کلب پہلے گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت جل صفحہ 619 تا 620 پر ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس طرح کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جائے اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے اسے برا بلا کہے اس سے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعے سے یہ شخص اسے کچھ دے یا کھلا دے ایسے خوش آمدید لوگ آج کل بہت ہیں مزید فرماتے ہیں یہ دوزہ آگ کے انگاروں یعنی ان لکموں کے عوض میں جس قدر یہاں لکمے کھائے اتنے ہی وہاں انگارے کھائے گا جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے اور اس ریبت وغیرہ کے عبض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کے عبض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا مفتی صاحب مزید اس فرمانے علی یعنی جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا ہو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت معانی ہیں ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھا لے یعنی اس کو بدنام کرے اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلے سے میری شہرت ہو دوسرے یہ کہ کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھا لے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت و روزی ملے جیسے آج کل بال جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتے بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعے عزت ملے کہ ہم اس پہنچے ہوئے مرشد کے بال کے یعنی مرید یا شاگرد ہیں تیسرے یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے جو م... نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور و نامور کرے قیامت میں ایسے شخصوں کو سر عام رسوا کیا جائے گا کہ فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا کیا لوگوں یہ بڑا جھوٹا مکار اور فریبی تھا بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے امیر نگران افسر سیٹھ، لیڈر یا کسی مالدار کو اچھا لگانے ان کی ہمدردیاں پانے اپنے آپ کو وفادار جتانے مگر حقیقت میں اپنی حماقت پر مہر لگانے اور خود کو دوزہ کا حقدار بنانے کے لیے اس سیٹھ وغیرہ کے سامنے اس, کی مخالف، اس کے مخالف کی پولے کھولتے اور مختلف زاویوں سے ان کی برائیاں کرتے ہیں آہ نہ جہنم کی غذا کھائی جا سکے گی نہ دوزہ کا لباس پہنا جا سکے گا جہنم کی غذا کا نقشہ کھینچتے ہوئے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی آزمی رحمت اللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بہار شریعہ جلد اول صفحہ ایک سو سڑسٹھ پر ارشاد فرماتے ہیں جہنمیوں کو خاردار تھوہڑ یعنی ایک کانٹے دار زہریلا پودا کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پندا ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے دوستی لوگ پانی مانگیں گے ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تو یعنی پیاس کے مارے ہوئے اونٹ نارے جہنم سے تو اما دے خلدے بری دے باغے جنا دے از پے حضرت ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیہ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے مباح یعنی جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں لیکن اپنے لیے کبھی یعنی بدترین گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی تو خود کو غیبت چگلی حسد کینا دھوکہ تکبر اور خود پسندی کی نحوستوں میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا جبکہ نیک لوگوں پر مباہ یعنی جائز لباس لذیذ کھانے اور مباہ یعنی جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں واقعی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے سودی قرضے لے کر جھوٹ بول کر ملاوٹے اور ٹیکس کی چوریاں کر کے ناپ یا حرام روزی کمائیں مگر کسی عالم خطیب یا امام صاحب کو کہیں سے نظرانہ ملا ان کو لوگوں کے گھر دعوت میں آتا جاتا دیکھا کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں نے مٹھائی کا ڈبا پیش کیا تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتر آتے اور معاذ اللہ اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنائی دیتے ہیں کھاؤ مولوی ہے پیٹو ہے ہلواخور ہے نظرانوں کے لیے مرتا ہے مفت کی دعوتیں کھا کر پیٹ نکلا ہے کھا کھا کر گردن موٹی کر لی ہے لالچی جی مولانا ہے وغیرہ یاد رکھیے امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نہ دعوت یا مٹھائی کا ڈبا قبول کرنا جائز کام ہے گناہوں حرام نہیں بلکہ اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کاریس ثواب ہے موتریس کو اپنی آمدنی پر نظر دوڑانی چاہیے حرام ہو تو اس سے بھی نیز غیبتوں تہمتوں اور بد سے توبہ اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے غور تو کیجئے جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کی تین انگلیوں کا رخ خود آپ کی اپنی طرف ہو جاتا ہے گویا یہ خاموش تمبی ہے کہ اس کو بعد میں چھیڑنا پہلے اپنے آپ کو سدھارو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آ جاتا ہے یعنی ذرا ذرا سی بات کا اس میں ایب کرتے پھرتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طوب اللہ, استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ, صل اللہ تعالی وآلہ وسلم مٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ازل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثر و سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آج رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ عزوجل اللہ عز اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلام بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ از اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافروں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ از وجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم بچی ہو الحمدللہ رب العالمین رب والسلام على سید المرسلین یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مفرت فرما یا اللہ سوجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ سوجل ہمیں اپنا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 بھیجا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات آتا فرما یا اللہ سجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ سجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ سجل ہمیں زیر گمبد خزرہ جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنی مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ سوجل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری یا رسو ہر بے کا سو مجبور کی بركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جلم جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یا رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بنا رج شہید کربلا بنا کے واسطے سر جاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم میں ہودا کے واسطے کل صادق, صادق, صادق, صادق, صادق لاب کر راضی ہو کے واسطے بہر مارو سری خود سری جن دے حق میں گن جنے دے کے واسطے بہر بلی شیر حق دنیا کے خودتوں سے بچا ایک کارت عبد واحد بیریہ کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر کو فرح دے حسن و صعب بل حسن قربوس دستے پادری کر پادری ڈ پادریوں میں اٹھا پدرے اب دل پادری خود رت نما کے واسطے آسن ماں سے دے رزق حسن بندے ریا کے واسطے صالح ابھی سارے قصد ہو منصورت حیا سے تینگے جا کے واسطے تورے عرفانو رو ہم سنا بہ الی موسا احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بیاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے دے دو ماں کو جمال شہ زیا مادہ جمالو کے واسے دے, دے محمد, محمد دے دے روزے دے روزے دے کے لیے روزے کے لیے خان فضل صاح سے حصہ گدا کے واسطے و دنیا دا دا کے مجھے, مجھے برکات دے برکات سے دا حق دے عشق حشق عشقیما کے واسطے حب اہل بیت دے آنے محمد کے لیے کل شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا چن کو سترا جان کو نور کر پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں آدی میں آلے رسول کر حضرت علے رسول متدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مسل مجھے میرے مولا حضرت مجردا <سلام> کے واسطے کر سب کا چہرہ اشر میں اے بریا شر سیا <سلام> کو دین پیرے باسپا کے واسطے آخرا پھر دین والی بنیا سنا <سلام> بسر <سلام> پادری اب د سلام عبدِ دے رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشمے سوزے یا خدا اطار احمد رضا کے واسطے سد پائم آیا علم و عمل فیضان آمین آمین مدینہ اور اس کے اطراف میں اشورا کو دعا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود بھائی صفح بنا لیں انشاء اللہ اللہ اشرا کو دعا کے نوافل ادا کیے جائیں گے khushū <tries> wa